مقتدی کو اپنی تکبیر تحریمہ کب شروع کرنی چاہیے اگر مقتدی ابتدائے جماعت کے وقت موجود ہے تو امام جب اللہ اکبر کہتے ہوئے بر پر پہنچے اس وقت مقتدی اللہ اکبر کہنا شروع کرے تاکہ امام سے پہلے اس کی تکبیر ختم نہ ہو تعالیم و رسول صلی اللہ تعالی وسلم